ایک عبداللہ ابن ابنی عمر کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار مقامات پر رفل الدین کیا کرتے تھے پھر انہوں نے یہ چار مقامات بتائی اور دوسری حدیث وائل بن حدر کی ہے اس صحابی کی جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رفل الدین منسوخ نہیں ہے وہ صحابی بھی رفل الدین بتا رہے ہیں جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں پہلے وہ مسلمان ہی نہیں تھے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 رفاع دین کا ذکر جناب فاروق سے بھی ملتا ہے اور بحقی شریف کی روایت رفال دین کیا کرتے تھے رف دین کی حدیث کو جناب علی بھی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو دو شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ان مقامات پر رفع دین کیا کرتے تھے رف دین کی حدیث ابو حمید صادی بھی نقل کی ہے جنہوں نے اپنی نماز کا طریقہ دس صحابہ اکرام کے سامنے رکھا اور دس کے دس صحابہ اکرام میں تصدیق کی کہ آپ کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا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 تو اس لیے اپنی نمازوں کو اس سنت سے آراستہ و پیراستہ کریں اس سنت سے مزین کریں اس سنت سے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں اور میرے وہ دوست جو رفل الدین نہیں کرتے وہ کئی طرح کے ہیں کچھ وہ ہیں جو اس کو سنت مانتے ہیں لیکن رفلدین نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ رفل الدین شروع کر دیں اور کچھ وہ دوست ہیں جو کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ تسلسل کے ساتھ کیا کریں اور کچھ وہ دوست ہیں جو نہ رف کرتے ہیں نہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان حدیث کا جائزہ لیں اور رف کرنا شروع کریں اور کچھ وہ بھائی ہیں جو اس سنت سے نفرت کرتے ہیں اس سے روکتے ہیں رفا کرنے والے کو مجرم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو میرے بھائی یہ آدمی بہت خطرناک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کرے اس سے اراض کرے اس سے منہ موڑے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنے والے کو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 کہ وہ رفل کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیا کریں کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے سہر بن سعد اس رضی اللہ کہتے ہیں کہ کانس امرون رجول الدل یوم اللہ یوسراف اسلح کہ لوگوں کو آڈر تھا کہ وہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازوں کے اوپر رکھیں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 کہ نمازی جو ہے اپنا ہاتھ ناف کے نیچے رکھے تو میرے بھائی وہ ضعیف ہے کیونکہ اس رویت اس حدیث کے بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے عبد الرحمان ابن اسحاق اور یہ ضعیف ہے بلکہ ابو دعود شریف میں اسی حدیث کے بعد امام ابو دعود جناب علی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ جو ہے ناف سے اوپر باندھا کرتے تھے تو اسی لیے میرے بھائی سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھیں